توحید جڑی ہے نا باطل نفی ہے حق بات سمجھ آئی کہیں نفس جیسی اپنے نفس جیسی باتل نہیں کو حتا کہ نفس بزرگ نے تو بڑا بوت تو بوت تو بوڈا بڑی بلا بت نو کو نفس بار کہ بزرگ شیطان شیتان جیڑا اس تو اے بڑا نام مراد نفس کیوں کہ شرا ہے؟, ہے؟, ہے؟, ہے نفس دسو شیتان کنے گمراہ شیتان گمرہ نفس گمرہ لانتی کرو فیصلہ تو نفس دا اظہار دنیا آشک بولوں گی آشک ہو جاؤں گا وہ لانتی شرکت لائ نی جیسے شرک مفت لائیں افرایت من اتخذ الهه هو هوا توحید بغیر معرفت نفس حاصل کرنے نہیں آ سکتی اور معرفت نفس بغیر فقر دنیا سے نہیں تو یہ دجال دا پوترا تو تے ہے مرید تو دس مرید دی نا مراد لفظ پرستن ہے تو شاگرد دی یہودیاں دا ہے پروفیسر ڈاکٹر وہ خدا رسول دا فقیر کا دا شگر ہو سکتا ہے ہوں شکر دا خدا رسول دا دا دا تو وہ ڈاکٹر پروفیسر گا اور دا کوفر دا لازلال عزت لبنا پیتا خود کے شرک پروفیسر ڈاکٹر یہ جد لگا ہے عزت آخ دی عزت دن آزت دن ہے او لینے لگ موبی فلم اشتہار دے. ڈاکٹری پروفیسری <تسجد> جی پوجا پیا کرنا کہ میں اپنی شان آپ بناو جنہیں سر اپنی شان کا فکر ہے او لیے مشرق ہے جسے جی اپنی شان دی بجائے راب دی دی, راب دی, دین دی, شان دی فکر رہ جاوے اور اپنے آپ مٹاوٹ بند مطلب مٹاو دی فکر اس وقت اپنے آپ کو خود کا محسوس، محسوس پڑا اگر میری تکریف سن لو تو دیکھو انچ پہلے توحید دیا قسم ہے توحید ذات ہوں توفاط ہوں تو افعال تا فرما برداری کی توحید کا مطلب ہے کہ ایک ہی ذات ہے جس کا غیر مشروط طور پر حکم ماننا ضروری ہے باقی کوئی یہ اس دا حکم اس وقت مننا جائز ہونا ہے جس وقت او اس ذات دے حکم دے مطابق کریں جو جی خلاف کرتا ہے جیڑا سمجھے کہ رب رسول رب تعالی دے حکم دے خلاف کس کوئی آکھے او اطاعت میرے تے ضروری ہے فرض کافر مشرک یعنی اگر او سمجھدا ہے کہ میرے واسطے جائز ہے کہ میں او دی گل مننا او تھڈو مشرک ہے او توحید فتا ات تو فارغ ہے او شرک فتا ات مجبطلا ہے ہے <تصف> <تصف> <تصف> <تصف> <تصف> اچھا ہون جدو توحید فرما برداری دیا ہوں ہے او سلے آج جتنے کافر حکومتہ نے کفر دے قانون نظام چلا منا لے اے اللہ رسول دے متصاد مخالف نظام چلا رہے ہیں او سلے انہیں نال دے چکڑ ہو جانی توحید انہیں خلاب بولے گی مجھے مجھے مجھے یعنی توحید اللہ بندہ درسے گا لوگانوں کے مشرک نے کیونکہ شرک فی تعد کر چکے ہیں یہ لوگوں کو اپنی تعد کی طرف بلاتے ہیں خدا رسول دے تعد کی طرف بلانے سے یہ مار مار چ نار بنا چڑی رہی گلجی حکومت کرالو گلاد فنی وہ چہودی حکومترداری شرک مبتلا ہے اگریزاں چلتے پی جائے اگر دلہا ای گل کر دا تو اتنے سیمیدار گراؤنڈ چونا سی بولو گراؤنڈ اگلے پار دینی تھی اگو باندارے بو میں کو گل دے کر فدو آئے ٹول وجائے اگلے فدو آنکھ کیا آئے تو پہلو ہی بتہ رہے ہیں ساندہ میں کنجا کی لانا ہے کہ نہیں کہ فدو قوم دوتے انہا فدو آنکھا چلیا کڑا ایک دو جنو میں کے ٹوڑوں کر دائی جانے ماشاءاللہ لانگ آئے ساتھے کار فدو لانگ آئے کہ نہیں بتہ رہی ہے کہ نہیں جی میرے گل کرا میں صرف اچھا پوچھنا کہ توحید دیا قسم دس تو دس ان حکومتوں کو ماننا تسلیم کرنا خالی یہ شرک ہے کہ توحید فتاعت. ان کی تات اور فرما برداری کو جی سمجھنے والا مشرق ہے مومن ہے کیا تج تک اس قوم نسے کہ یہ شرک میں مبتلا ہے مسٹر جناشرک فطاعت میں تھا کہ توحید فطاعت میں اقوام متحدہ پانچ ویٹو پاور ہے پانچوں کافروں کی تعت اپنے اوپر فرض سمجھنے والے مشرک کا یہ مومن ہے کہ بہن چودھ مشرک تو ہے توحید لوگوں کو سمجھا رہا ہے سمینار نہیں کرا جہاں میں یہی تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک علم کلام تو بازو تیرا توحید کی خوبت سے قوی ہے میں اقبال نظم دشرا کی جائے وطنیت دی نظم کیتی نے اقبال فرما دلے نے سا وطن پاکستان نا، ہے اسلام تیرا دیش پاکستان دیش بنایا ہی تو قرآن سے بم ہے پیا مسلمان سے ہے پیا تو ترا رہا ہے بیٹھا ہے, روک جنہ شمار کرنا جو ہوں گا غیر قوما نال ہو رہا ہے. تیرے ملک دے. خطری تے بم بجتا ہے یا دکھوں تے بہن چو دے کیسا فوجی آگ ہے تیری ڈئی نو اگ لگ جان کتری بچان قرآن پوچنا کی وٹ جیڑا پاکستان پاکستان پیا تو خود مرا ری دلیا کی مدنی مدینا وکری قومریچی دس مدینے بمب مرے تیری فوج اٹھے گی اتنا بمب جا وطن کافر ہے جہاں وطن تو باہر غیر ہے دلیا اے تو برباد تا ہوئے ہیں. تو پاکستان تے فلان تے فلان پوری دنیا کا مسلمان تا کر کے اسلام آک در ایک بندہ قید کر کے یا عورت کر کے کافر لے اور مسلمان نے ہے کہ پوری دنیا دے مسلمان دنیامان فرد ہو گیا کہ اپنا پیسہ اپنا چلا یہ اسلام, اسلام دا بیونن بیونن دا کیتے کافر دلنگ اس کا میں تیرا دیش جدو ہے مدینہ شریف جدو مہاجر آئے نا ادا گھر کد مار کے دو بیچیارے اتو پابی پٹھان جانا کراچی کما وڈ دینا کی ماما لگتا ہے سوبا سڈا لین کیا تبے چ نہیں بڑن دینا दस मुसलमान तूए क्यो समझा के तू सूबे नहीं बन देना है। आंदा है? ये खा जाएगा घरे ची कंध मारी बैठा अद्धा तेरा धर्म کیوں؟ تو آنے وطن پاکستان اوہ اسلام, اسلام, اسلام, اسلام تیرا ہے تو بھی ہے جو فکر لو تو, دی چودو تو سا دے و دی فکر مطابق تو سا سا سارے غیر مسلم لوگ جی لکھا موٹر ایک ایک ایک ایک جگہ جگہ اقبال ایک مزبوت ایک ایک ایک ہاں، <تصفح> <تصفح> بازو تیرا تو, تو کبھی توحید ہے ایک کے ہو تو ڈرنا کیے گیا موقع وہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیش ہے اسلام تیرا دیش ہے پاکستان دیس نہیں تو پاکستانی نہیں مصطفی مگر مگر دے بانہ چڑا دو پیر لبی جی بانس پیر نو پتہ لگے خدمت ہوئی ہوں پاسلام مقابلے والے پوجا ہونی جی مطلب ختم ہو جانی ابو ہو جانا ہے پھر قیامت آ جانی چالی سال میں دنیا ختم مشرق نے کیوں کئی جانا بس صحیح اکھ میں تھا بے عقلی دا مطلب ہوندا پیچھے چلن والا دی کوف کافر دی اتات شرک دے ايمان تو ہی ندی تو کافر دی اتات توں کرن دے او اپنا اپنے بچاؤ بچاؤ شاہ صاحب ک بلا کوئی اے کی بلا اے بار جانا دییاں نا اکل موف ہوں شریعتمت دی ہوںکمت دی گل اکل دی ہوں تین جی گل اکل دی شمار ہو شرح حکمت خلاف ہو چگل اکل نہیں گل چکل ماری ہوئی سمجھ لگی گل شرح آخری عورت پر تک आपनू छुपावे चेहरे न छुपावे बाकी जशे रहा ना शरा चेहरे बंद छुपावे, छुपावे। हूँ हिकमत भी एकल भी एम नहीं लगी गल अच्छा हम अकल हिकमत शरात कौन हो اور شمار کیتا جاندہ ہے کہ جیدہ اندر خود پردے نو منگے اور طلب کرے <سؤال> نہ کہ مرد آ جا خود اندر پردے نو طلب کرے کہ میں پر دوا <سؤال> <سؤال> اندر مطالبہ نہیں اٹھتا عورت اے جی فیتری تقاضا تو بچن نی. عورت دا لفظ کے ہے کہ ہے کہ جن اپنے اپ دو غیر ضہر شرم محسوس جی اون شرم محسوس نہیں ہوں سمجھ دے دلیل دینا سید صلی اللہ گھرانا سید صلی اللہ سلاما سید آد یعنی یا پتا نہیں دینا محنت تو اندر بولے کہ میری شرم اندر مرد آکھے شرم کر ل عورت کی اقبال کہ وہ ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت میں پہلا شرح کی بالکل جس علم کی تاثیر عورت بن جائے نا زنت عورت ہی نہ عورت اندر او دا پردے نو منگے اندر او دا شرم یعنی فطری طور تے حیا شرم اس دے اندر ہوے ہو اور غیر بندیاں تو دور رہنا او نو پسند ہوے ہو عورت تے ای دا نہ او کیس او علم کہ جیڑا عورت رو عورت رانی نہ دے دے کہ شرم اور حیا جیڑا اصل او دا زیور تے زینت تے جیڑا او دے چوں کڈ لیندا ہے رہی رہی رہی لانتی میری پاس کر گئی میں چولہا تا ولد چنگا خو سی دھی رہی بھی دار د لگی جس علم کی تاسی کر کے سکول اک کسی پہ اگلا آنکھ پھر لوے پھر لوے اس آئیہا لید آخری پھر دی آنکھ جاندی بے شک انہوں نے بچارے لوں شرام آجا ہے پھر لوے کہ میں لیندی ایدے میں چیتار لوک آدرہ بیلزی بیٹھی پہنیتے ہیں اوٹھ کے نالو دے ہیں جوڑتے ہیں ایدے میں جوڑتے ہیں ایدے میں چیتے ہیں اید کے نالو دے ہیں جوڑ کیا جاڑتے ہیں مطلب اکتہ آکھا, آ کہ ہے, ہے. ہے. آج کی جی چوکری آفس کی سب ٹوکری اگو میری پتا کو نہیں کی صرف تردی فرد شر یاد ہے گانے زیادے او کی آج کل کی آفرس کی سب ٹوکری گشتہ تو گشتی جیڑی ہے وہ پتہ نہیں آگوں کی آتی منڈیا آتی کسی سنیا